صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ جذب القلوب الہ دیار المحبوب یہ حضرت شیخ عبد الحق محدیث دیلوی رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو, جو شخص حجت الاسلام سے مشرف ہو جو شخص صاحب استطاعت تھے اور فرضیت حج کے شرائط پائے جاتے ہیں زندگی میں ایک بار جو حج فرض ہے اسے حجت الاسلام کہتے ہیں صلی اللہ علیہ اسلام نے فرمایا کہ جو شخص حجت الاسلام سے مشرف ہو فرض حج ادا کرے پھر اس کے بعد ایک غزلے میں شرکت کریں تو اس کا ثواب چار سو حج کے برابر ہوگا وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حج کی استطاعت اور جہاد کی قوت نہ رکھتے تھے یہ بات سن کر ان کے دل ٹوٹ گئے کیونکہ وہ اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے اللہ رب العزت جل جلال کا دریا رحمت جوش میں آیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وشی فرمائے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص تم پر درود بھیجے گا اس کو چار سو غزوات کا ثواب ملے گا اور ہر غزوات چار سو حج کے برابر ہوگا ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثواب چار سو غزوات کے برابر اور ہر غزوات چار سو حج کے برابر چار سو ملٹی پلائی بائی چار سو ایک لاکھ ساٹھ ہزار الحمد للہ یہ درود شریف پڑھنے سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار حج کا سوا ملتا ہے اللہ اللہجل کا فضل بہت بڑا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسحبی وبارک وسلم اچھی نیت کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے بخاری شریف جو کہ صنعت کے اعتبار سے قرآن پاک کے بعد سب سے مستند کتاب اس میں جو پہلی حدیث ہے نا اس کا جز ہے ان نمل اعمال اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت پہ پہنچا دیتی ارشاد فرمایا نیت المکم خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو بیان میں ہم شامل ہیں میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے اچھی اچھی نیتیں کریں اور ہم اس کی عادت بنائیں یاد رکھیں کہ جو بھی نیکی کے کام ہیں ثواب کے کام ہیں فرض ہیں واجب ہیں سنتیں ہیں مستحبات ہیں ثواب کی نیت کرنی پڑے گی اگر ثواب کی نیت نہ کی تو اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا اچھا مباح کام ہے ایسا کام کہ اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے اس میں اگر ہم ثواب کی نیت کر لیں تو یہ کام بھی ثواب والا ہو جائے گا مستحب ہو جائے گا ثواب کے کام میں اچھی نیتیں بڑھائیں گے مثلا نماز کے لیے آئے تو ساتھ نیت کر لی کہ عالم کی زیارت بھی کروں گا میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا مسلمانوں کو سلام کروں گا اگر کوئی سلام کرے گا اس کو جواب دوں گا کوئی ایسا مسلمان ملا جو کسی مصیبت میں ہے اس سے تعزیت کروں گا جنازہ آ گیا تو وہ بھی پڑھ لوں گا اس طرح جتنی نیتیں کر لے مثلا علا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح رضویہ شریف میں نماز کے لیے جانے کی چالیس نیتیں لکھی ہیں اور یہ سمجھایا کہ اب اس کا مسجد کی طرف جانا ایک کام نماز کے لیے نہیں بلکہ چالیس حسنات چالیس نیک کاموں کے لیے جا رہا ہے اب اس کا ہر قدم اٹھانا چالیس نیکیوں کے لیے ہے اچھی نیت کی کس قدر اہمیت عمل وہی نیتیں چالیس کر لیں اللہ توفیق دے چار سو کر لیں وہ جتنا علم زیادہ ہوگا اور اچھی صحبت ہوگی نیتیں کرنے والوں کی صحبت ہوگی تو اس کی ترقیب بنیں گی برحال نیک اور جائز کام میں جس قدر نیتیں بڑھائیں گے سواب بڑھے گا گنا کا کام گناہ کا ہی ہے اچھی نیت سے بھی وہ ثواب نہیں ہو جائے گا گنا ہی رہے گا کہ میں تو جی اس کو ماں بہن کی نیت سے دیکھتا ہوں جب بھی گنا ہی ہے. تیرا کہنے سے ماں بہن تھوڑی بن جائے گی تیری کو. اور اس کے اندر بری نیتیں بڑھائیں گے تو اس کی گناہ کی شدت بھی بڑھ جائے گی برل ہم استماں میں آئے ہیں بیان کر رہے ہیں سن رہے ہیں اس کے اچھی اچھی نیتیں کریں اس لیے میں بیان کیوں سن رہا ہوں میں بیان کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا رب از وجل راضی ہو جائے اس لیے کہ مجھے ثواب ملے ٹھیک ہے ثواب کے لیے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے یہ آنا بیٹھنا کہنا سننا مشقت جھیلنا وقت نکالنا برباد ہو جائے ہاں برباد ہوگا اگر اچھی نیت نہیں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اور حصول ثواب کے لیے ہم ان شاء اللہ اجزا وجل اول تاخر شرکت کریں گے علم دین کی تعظم کے لیے دوزانوں بیٹھ جائیں گے آپ کہیں مجھے تو عذر زیادہ دیر نہیں بیٹھا جاتا تو بھائی ایک منٹ بیٹھا جاتا ہے ایک منٹ ہی بیٹھ جائیں بھائی اور پھر جب تھک جائے تو جس طرح آسانی ہو پھر بیٹھ جائیں پھر ایزی ہو جائیں پھر دوبارہ دوزانوں بیٹھ جائیں با ادب با نصیح. اہم مدنی پھول لکھوں گا جن کے پاس لکھنے کا سامان ہے وہ نیت کر سکتے ہیں پھر موقع کی مناسبت سے عز و وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کہوں گا اور ابھی انشاءاللہ اللہ کی آواز آئی اس سے مجھے ایک اور نیت یاد آ گئی کہ کسی نیک کام کا عزم کرتے وقت انشاء اللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے جب بھی کسی کام کا عزم کریں تو انشاءاللہ اللہ کہیں اللہ چاہے گا تو کام ہوگا نا ہمارے جانے سے کیا ہوتا ہے تو انشاء اللہ کہیں اور انشاءاللہ اللہ کہنا بھی سیکھ لیں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ انشاء اللہ اللہ یہ نہیں انشاءاللہ کہہ لیجئے انشاء اللہ ماشاء نیکی کی دعوت دی جائے گی ان اللہ اس پر عمل کروں گا دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا اچھا ہم نیت کر رہے ہیں تو دل زبان ایک ہونی چاہیے پھر ثواب ملے گا زبان تو ادا کر رہی ہے دل میں نیت نہیں اب سواب نہیں ملے گا وہ دل میں بھی ہوگے واقع میں یہ کروں گا میں کہوں گا آپ یہ کام کریں گے جی میں کروں گا اور دل میں ہے نیت ہی نہیں ہے جان چھوڑانے کی نیت ہے اس اللہ پھر تو آپ نے دھوکا دیا بھائی تو آپ کو سواب تھوڑی ملے گا گنا ملے گا بھائی یہ تو کہ آپ دھوکا دے رہے ہیں جان چھڑا رہے ہیں اور دل میں نیت نہیں ہے آپ کے تو دل میں بھی نیت ہو پھر تو اللہ تو دلوں کی جانتا ہے نا جس نے سواب دینا وہ دلوں کی جانتا ہے میں ایک نیت اور بڑھا لیتا ہوں چاہے تو آپ بھی کر لیں کہ اس اجتماع کا بیان کا ثواب اور میرے نام آئے اعمال میں اللہ تعالی کی رحمت سے جو نیکیاں ہیں میں اسے اپنے آقا و مولا محمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں بسیلہ جملہ انبیاء و مرسلین علیہم مرسلیم والسلام صاحب کرام علیہم مردوان امہات المؤمنین اہل بیت اتحار حضور غس اعظم دستگیر علی رحمت اللہ القدیر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت حضرت ضیاء الدین مدنی علی رحمت اللہ الغنی اور اپنے پیرو مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیا ستار قادری رضوی ضیاء تعمت وارکات ملا علیہ کو بھی اس کا ثواب پیش کرتا ہوں ان کے والدین کے لیے پیش کرتا ہوں ان کی اولاد کے جملہ خاندان کے حق میں پیش کرتا ہوں جملہ مسلمات و مسلمین کے حق میں اس ثواب کو پیش کرتا ہوں اس سال ثواب عمل کرنے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی علی و صحبی و بارک وسلم بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس کے کرنے سے حج کا ثواب عنایت ہوتا ہے کچھ ان اعمال کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ بہت آسانی کے ساتھ ہم حج کا ثواب کما سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم وہ کام کریں گے تو حج صاحب بن جائیں گے نہیں حج کا ثواب ملے گا اور نہ جہاز میں بیٹھیں گے نہ لاکھوں روپے خرچ ہوں گے نہ کئی دن لگیں گے تھوڑی دیر کے اندر قلیل عمل میں ہمیں حج کا سواب مل جائے گا کچھ یہ پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل جمعی نصیب فرمائے اخلاص نصیب فرمائے عاشقان رسول کی 130 حکایات بہت پیاری کتاب ہے آپ تنہائی میں بغور پڑھیں گے نا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے ایسی کتاب ہے سچی مکہ مدینہ کی زیارتیں جو ہے نا اس کا بیان بھی ہے اس کے اندر اس کے اندر زائرین مدینہ کی حکایات ہیں علماء اہل سنت کی حکایات ہیں جو عاشقات تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں جمع دات بھی ہیں نباتات بھی ہیں جی ہاں کیونکہ آپ سب کے رسول ہیں سب کے آقا ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اب اللہ کے بندے اور بکیا جو اللہ نے مخلوق بنائی سب کے آکا ہیں فرشتوں کے بھی آکا ہیں جنات کے بھی آکا ہیں انسانوں کے بھی ہیں درختوں کے بھی آکا ہیں زمین کے بھی آکا ہیں ساری مخلوق کے آکایں ہیں تو پیارے آکا علی صلاحت و اسلام کی جو آشقا ہیں عاشقات ہیں ان کے واقعات بھی ہیں جنات کے واقعات بھی ہیں اس کے اندر وہ کس طرح طواف کرتے ہیں جن عورتوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا یہ بھی اس کے اندر حیوانات نے کس طرح پیارے اکالی سلاط وسلام سے اپنے عشق و محبت کا اظہار کیا یہ واقعات بھی اس کے اندر ہیں ایک حاجی صاحب کا واقعہ جو بغیر حج کی یہ حاجی صاحب بن گئے وہ آپ کو میں سناتا ہوں یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 131 پر ہے حضرت سینا ربی بن سلیمان علی رحمت الحن فرماتے ہم دونوں بھائی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے جب کوفہ پہنچے میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا رہا میں یہ عجیب منظر ایک ویران سی جگہ پر ایک مردار پڑا تھا ایک مفلوک الحال عورت چاقو سے اس مردار کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ٹوکری میں رکھ رہی تھی میں نے خیال کیا یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ کو بھٹیارن ہو یعنی وہ جو تنور وغیرہ لگا کر روٹیاں وغیرہ اور سالن تو کھانا بیچتی یہی مردار کا گوشت پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں چپ کے اس کا پیچھا کرنے لگا وہ عورت اپنے گھر پہنچی دروازہ کٹکھٹایا اندر سے آواز آئی کون یہاں میں آپ کو سنت پیش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کے گھر پر دستک ہو نا نوکنگ ہو تو اب کیا سنت ہے جھٹ دروازہ نہ کھول دے وہ گلا پکڑ لے جب کن پٹی کو کچھ رکھ دے بھائی پوچھو سے ہے کون دوست ہے دشمن ہے کون ہے पूछे کان جو آیا ہے اس کے क्या کیا سننا تھے دروازہ کھولو جلدی کھولو نہیں اپنا نام بتائیں کان شاہد ٹھیک ہے اپنا نام بتا دیں اب وہ آواز سے بھی اندازہ ہو جائے گا یہ کون ہے پہچانتے دروازہ کھول دیں نہیں پہچانتے تو भी بھی کون ہے بھائی آپ تو یہ اس وقت اپنا نام بتانا سنت ہے انشاءاللہ اللہ سواب ملے گا سواب کی نیت ہوگی تو بہرحال اس عورت نے گھر پہنچ کر دستک دی آواز ہے کون تو کہا میں ہی بدحال ہوں دروازہ کھلا چار لڑکیاں آئیں بدحالی مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اس عورت نے جس نے وہ مردار کا گوشت کاٹ کر چاکو سے اپنی ٹوکری میں رکھا تھا جا کے ٹوکری لڑکیوں کے سامنے رکھ دی رونے لگی کہا اس کو پکا لو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار دل اسی کے قبضے میں وہ لڑکیاں اس مردار گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھولنے لگی یہ بزرگ کہتے کہ مجھے بڑا صدمہ ہوا میں نے آواز دی اے اللہ کی بندی خدا کے لیے اس کو نہ کھانا وہ بولی تو کون ہے کہا پردیسی آدمی ہوں بولی اے پردیسی ہم خود ہی مقدر کی قیدی ہیں تین سال سے ہمارا کوئی مددگار نہیں تو ہم سے کیا چاہتا ہے بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجوسیوں یعنی آتش پرست کا ایک فرقہ ہے اس میں مردار کا گوشت کھانا جائز ہے اس کے علاوہ کسی موسم میں جائز نہیں ہے وہ عورت بولی ہم خاندان نبوت کے شریف ہیں یعنی سید ہیں ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا اور سیدوں سے ہی ان بچوں کا نکاح کرنا چاہتا تھا اس کا انتقال ہو گیا اس نے جو مرسا چھوڑا تھا ختم ہو گیا ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں لیکن حالت اس میں جائز ہو جاتا ہے ہمارا چار دن کا فاقہ ہے اس کی تفصیل بہار شریعت جل تین سفر تین پر ملاحظہ فرمائے کہ حالت اس میں جان جانے کا خوف ہے حلال چیز نہیں ملتی تو حرام چیز مردار دوسری چیز کھا کر اپنی جان بچا تو اب اس سے پوچھ گچھ نہیں اگر نہیں کھائی اور مر گیا اب اس سے پوچھ گچھ ہوگی یہ بزرگ کہتے ہیں کہ خاندان سعادات کے حالات سن کر میں رونے لگا بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس آیا میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا میرا ارادہ حج کا نہیں ہے میں نہیں جاتا حج پر اس نے کہا یار حج کے تو بڑے فضائل ہیں حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ مگر میں نے اسرار کر کے اپنے کپڑے احرام کی چادریں جو سامان تھا اور چھ سو درہم درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو سب لے کر چل دیا بازار گیا سو درہم کا آٹا خریدا سو درہم کا کپڑا خریدا اور چار سو درہم آٹے میں چھپا دیے اور سیدوں کے گھر پہنچا سب سامان کپڑا لتا آٹا وغیرہ پیش کر دیا اس عورت نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا دعا دی اے ابن سلیمان اللہ تعالی تیرے اگلے پچھلے سب گنا معاف کرے اے ابن سلیمان تجھے حج کا ثواب اللہ تعالی عطا کرے اے ابن سلیمان تجھے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اے ابن سلیمان اللہ تعالی تجھے اس کا اے بدلہ تو فرمائے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے اب سب سے بڑی جو لڑکی تھی وہ دعا دینے لگی اللہ زوجل تیرا اجر دگنا کرے تیرے گنا معاف فرمائے دوسری نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا تیسری نے دعا دی اللہ عز و جل ہمارے نانا جان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کے ساتھ حشن کرے چوتھی نے دعا جی جو سب سے چھوٹی تھی اے اللہ اجل جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نیم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گنا معاف فرما دے حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو گیا یہ بزرگ حضرت ربی بن سلیمان علی رحمت الحنان کہتے ہیں کہ میں واپسی پر انتظار میں کوفہ شہر میں مجبوراً پڑا رہا ساد و سمان تو سارا پیش کر دیا تھا سیدوں کو حاجی واپس آئے جو ہی حجاج کا کافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تو حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو بہ گئے میں حاجیوں سے دعا لینے کے لیے آگے بڑھا جب ان سے میں نے ملاقات کی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حج قبول فرمائے آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا کرے ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کے ساتھ کہا یہ آپ کیسی دعا دے رہے میں نے کہا ایسے غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا وہ حاجی کہنے لگا یار بڑے تعجب کی بات ہے آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکرے نہیں ماری تھی کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا تھا حضرت ربی بن سلیمان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، میں دل میں سوچنے لگا یقیناً اللہ تعالیٰ کا خصوصی لطف و کرم ہے اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا کافلہ آ گیا میں نے ان سے بھی کہا اللہ تعالیٰ آپ خوش نصیبوں کی سعی مشکور فرمائے آپ کا حج قبول کرے حیران ہو کر کہنے گا آپ کو کیا ہو گیا یہ کیسی اجنبیت کی باتیں کر رہے کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہیں تھے کیا ہم نے مل جل کر رمی جمرات نہیں کی تھی شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھی ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے میری قریب آ کر کہنے گے بھائی انجان کیوں بنتے ہو ہم مکہ مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے یہ دیکھیے جب ہم روزہ اطحر کی زیارت کر کے بابے جبرائیل ایل سے باہر آ رہے تھے بھیڑ بہت تھی آپ نے مجھے بطور امانت یہ تھیلی دی تھی جس پر مہر لگی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا من آ مالانا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نف پاتا ہے یہ لو بھائی اپنی امانت یہ تھیلی سنبھالو حضرت ربی بن سلیمان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا خیر میں نے تھیلی لی عشا کی نماز پڑھی اپنا وظیفہ پورا کیا لیٹ گیا سوچتا رہا قصہ کیا ہے جب سویا ظاہری آنکھ بند ہوئی دل کی آنکھ کھل گئی الحمد للہ یہ وجل میں خواب میں جناب رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا میں نے اپنے مقیم مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا ہاتھ چومے شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب عنایت فرمایا اے ربی ہم کتنے گواہ قائم کریں تم قبول ہی نہیں کرتے سنو بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا زیادہ رائے ایسار کیا حج ملتوی کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ تجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت میں پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ وہ فرشتہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے گا نیز یعنی اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں تمہیں یہ بدلہ دیا گیا کہ چھ سو درہم کے بدلے چھ سو دینار عطا فرمائے درم چاندی کا سکہ اور دنار سونے کا سکہ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو پھر حضور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نے تھیلی کی مہر پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے من عاملنا مالانا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نف پاتا ہے حضرت ربی علی رحمت اللہ البدی فرماتے ہیں جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو اس میں چھ سو سونے کی اشرفیاں موجود تھیں اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہو آمین باہر نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں فیضان مدینہ سردار آباد میں جو تشریف لائے ہیں اللہ آپ کا میرا حاضر ہونا قبول فرمائے ماشاء اللہ ایک تعداد میں ہمارے تاجر اسلام بھائی تشریف لائیں تو دیکھیں کہ اس اللہ کے بندے نے حضرت ربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سید زادی کی خدمت کی تو بہت سارے انعامات ملے مثلا ایک انعام کیا ملا کہ اللہ کے محبوب علی سلاۃ اسلام کی زیارت ہو گئی سستا سودا ہے نا بے شک بہت سستا سودا اللہ اکبر یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہے آپ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے ہم سکا دیتے نہیں دیتے آقا کو پتا ہے ہم نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں آقا کو پتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ السلام. ہم اپنے مال جائز کاموں میں خرچ کر رہے ہیں ناجائز کاموں میں خرچ کر رہے ہیں آقا کو سب پتا ہے اللہ کیا عطا سے ہم سگات پوری دیتے یا نہیں دیتے آقا کو معلوم ہے ہم تجارت میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں سچی تجارت میں یاد رکھیں سچی قسم بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے سچی قسم بھی یہاں تو قوم جھوٹی قسمیں کھاتی کہ وہ فرمایا اس کا خلاصہ ہے کہ یہ قسم مال بکوا دیتی ہے مگر برکت چلے جاتی ہے کہ مال تو بک جائے گا, کہے گا کہ یار یہ قسم کھا رہا ہے مسلمان قسم کھا رہا ہے کہ یہ یہ کوالٹی اس کے اندر برل میرے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم امت کے حال سے باخبر جب ہی تو آپ نے ربی کو خواب میں آ کر جلوہ بھی دکھا دیا اور سبحان اللہ یہ مجدہ بھی سنا دیا یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ اللہ تبارہ کا واتعہ نے تیری شکل پر ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے کیا تک وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا یہ ہم بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں تو جنہیں اللہ تبارہ کا تعالی نے مال دیا ہے دنیا میں نے یہ ایک آزمائش کی صورت وہ خوش تو بہت ہوتے ہیں کہ لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں اربوں ہیں اللہ کے بندے حساب بھی تو ہے انسکات بھی تو ہے اس مال کا صحیح یا غلط استعمال کا معاملہ بھی تو ہے نا اس پر پرسش بھی تو ہے نا میرے آقا مولا مشکل کشا شہن شاہ اولیا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دنیا کے حلال پر حساب حرام پر عذاب ہے آپ نے حلال ہے حلال طریقے سے کمایا پھر حساب ہے اگر حرام ہے تو پھر عذاب ہے تو کسی سید کی اپنے مال سے خدمت کرنا سعادت دارین ہے اللہ حضرت نے فتح اضب شریف میں ترغیب دلائی کہ سارا تجھے جو کچھ ملا ہے کس کا صدقہ ہے جس کا صدقہ ملا اس کی اولاد پر خرچ نہیں کرتا کسی سید کو زکوٰۃ کی رقم حیلا کر کے دے تو سید کو ہیلا کر کے دے گا کیا فریش نہیں دے سکتا جن کے نانا کے صدقے میں تجھے سب نعمتیں ملی اور سید اعلی حضرت نے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ جو سید کی خدمت کرے گا اپنے مال سے بروز قیامت اسے اللہ کے محبوب علی سلاط و سلام کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہوگا بعض میری معلومات میں ہے وہ متمول لوگ مالدار جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال سے سیدوں کی خدمت کرتے ہیں. اب حضرات ضروری اعلان سنیے اس طرح نہیں چپ کر کے اور آدمی کہتے نا کہ یہ بھائی وہ سفید پہنچے یہ سیدے بھائی اگر نیکی کی ہے تو اس کو سنبھالنا بھی تو ہے نا بھائی ایک ہے نیکی کرنا ایک ہے نیکی کا تحفظ کرنا اس کا بچاؤ کرنا کہیں برباد نہ ہو جائے نیکی برباد بھی تو ہوتی ہے نا بھائی حج بھی برباد ہوتے ہیں جی ہاں حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کے ہاں مہمان ہوئے وہ اس میزبان نے کہا اپنے غلام کو ارے حضرت کے لیے وہ برتن لاؤ جو دوسری بار حج سے لایا تھا آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ہو مسکین تو انہیں ایک جملے میں اپنے دو حج ضائع کر دیے بتانے کی کیا ضرورت ہے دوسری بار حج سے لایا بتا دیا نا بات بات میں کہ میں دو حج میں نے کیے ہوں میں حج صاحب میں ضرورت ہو الگ بات ہے بلا ضرورت اپنے حج کا اعلان تو سید کی خدمت کریں یا غیر سید کی خدمت کریں سعادت ہے مگر اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیں بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور اس میں دیکھیں کہ رب تبارہ کا واطلہ پر توقل کتنا ہے بھروسہ کتنا ہے اجر کس سے لینا ہے اپنے جیسے انسان سے لینا ہے مخلوق سے لینا ہے اچھا جس سے اجر لینا اس کو پتا نہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کس کے ساتھ بھلائی کی ہم نے مسجد بنوائی جامعہ بنایا مدرسہ بنایا ارے وہ مدرسہ وہ فقیر اس میں شامل وہ ہم بھی تھوڑا اس میں شامل ہیں بھائی ضرورت ہو بتائیں بلا ضرور بتانے کی کیا فضیلت اگر چاہتے ہیں لوگ آپ کی واہ واہ کریں تو کیا یہ آپ پسند کریں گے کہ آپ دس لاکھ پانچ لاکھ پچاس لاکھ یا جتنے لاکھ بھی یا جتنے ہزار بھی خرچ کریں اور قیامت کے روز کہا جائے کہ تو اپنی واہ واہ چاہتا تھا وہ تو ہو گئی تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں کہہ لیا گیا اس کو گسیٹ کر منہ کے بل جن میں ڈال دو پھر کیا کرے گا کہاں گئے لاکھ تو کہاں گئے ہزار اور ساری وہ جو عت جو ساری نخریںل جائیں گ تو اللہ کے لیے عمل کرنا چاہیے کاش ہمارا ہر عمل اللہ تبارہ کا واطع کے لیے ہو جائے آئیے دعا کرتے ہیں میرا تیرے बस तेरे तेरे و تعالی نے جن کو مال دیا ہے اب اس کا صحیح استعمال بھی کرنا آنا چاہیے زکاط کے معاملات پتہ چاہیے حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے مفتی احمد رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ کتا جب ہڈی کھاتا پہلے سنتا تو انسان ہیں بھائی پہلے پتہ تو کریں میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں ہے یا اس کو بس چلیں جی بیلنس میں اور اضافہ ہو گیا پراپرٹی میں اور اضافہ ہو گیا دکان اور بڑی ہو گئی اللہ کے بندے قبر بھی تو ہے اس کو کشادہ نہیں کرنا دکان ہی کشادہ کرنی ہے گودام ہی کشادہ کرنا ہے بیلنس کو بڑھانا ہے اپنی دنیاوی جھوٹی عزبت کو بڑھانا ہے قبر نہیں ہے آخرت نہیں رب کی بار میں پیشی نہیں ہے حساب کتاب نہیں ہے یقیناً ہے جنہیں اللہ تبارک واطلہ نے مال دیا وہ اس مال کا صحیح استعمال کریں مثلاً کتنا اچھا استعمال ہے مسجد بنا اس سے بھائی زکات تو دینی دینی ہے فرض ہے نا ورنہ قیامت کے روز وہ سام مسلط کر دیا گیا کہ جو پیچھے دوڑے گا ایک روایت کے مطابق اور زکات نہ دینے والے کا ہاتھ چبا لے گا دوسرا ہاتھ چبائے گا اس کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرے گا اور ایک روایت میں کہ اس کو گلے کا ہار بنا دیا جائے گا سانپ کو اور وہ تاری کے زکات کے منہ کو نوچے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا خزانہ زکات تو دینی اور بھی خیر کے کام کرنے چاہیں اور بھی خیر کے کام کرنے چاہیں بے دعوت اسلامی کے مدنی احتیاط کے لیے آپ زکاة دیں. کہتے ہیں وہ جو ہم نے تو وہ ذرا ہمارے رشتے داروں میں ہے اس کی خدمت کرنی ہے تو بھائی اس کو زکات ہی دینی ہے یار اور مال فریش مال دے دیں اس کو آپ کی بہن ہے آپ کا بھائی ہے آپ کی پٹھی ہے خالہ ہے ماموں ہے چچا ہے تایا ہے قریبی رشتے دار ہے ان کو دینا تو افضل ہے فضیلت والا زیادہ فضیلت ہے عام مسلمان سے زیادہ ان کو دینا فضیلت والا کام برال مسجد بنانا خیر کا کام کتنے خیر کا کام سبحان اللہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر چار سو پچاس میرے آکاد و عالم کے داتا ہاشمی مولا کابے کے بدردام حمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا اللہ از اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا سستا سودا ہے بہت سستا ہے بھائی ہم مکان بنائیں گے اس کی فضیلت ہے کہ جنت میں گھر مل جائے گا گودام بہت بڑا بنا ہے اس کے مل... جنت میں بڑا گودام ملے گا جنت ملے گی جنت کا وہ محل ملے گا کوئی ہے روایت آپ کی یاد میں آپ کی شوق بہت اچھی اچھی ہوئے آپ کی پراپرٹیز بہت زیادہ ہیں تو جنت میں محل مل جائے گا یہ تو روایت پڑی ہے ہاں مسجد بنانے پر میں نے آپ کو ابھی صحیح بخاری شریف کی حدیث سنائی سبحان اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم مپلے کیا اپنا ہاتھ ہی خالی ہے تو دنیا کا مکان ہے یا مال ہے یا دولت ہے یا عزت ہے یا شہرت ہے منصب ہے آخر تو ختم ہوگا نا کب تک بکری انگماں کب تک خیر بنائے گی آخری فناہ کے گھاٹ اترنا ہے آپ نے ہم نے مکین نے بھی مکان نے بھی اس کام نے بھی اور کام والے نے بھی مال نے بھی مالدار نے بھی اور جنت میں مکان مل گیا سبحان اللہ اب فنا نہیں جنت میں بقا ہے جنت کا جو محل ہوگا یہ عارضی طور پر استعمال کے لیے نہیں دیا جائے گا وہ کرائے پر نہیں دیا جائے گا ایک مہینے کے لیے سال کے لیے نہیں بلکہ جنت کے جو محلہ جن خوش نصیبوں کو ملیں گے ان کو مالک کر دیا جائے گا آنرشپ ملے گی آنرشپ اور فارور جوانی فارور مال فارور نعمتیں لفظتیں غرطیں ہمیشہ کے لیے اختتام نہیں اور یہاں تو روز خبریں حضرات ضروری اعلان سنے فلاں کا انتقال ہو گیا جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا تو پتہ نہیں صبح آپ کا اعلان ہوتا ہو یا میرا ہوتا ہو کچھ پتہ نہیں اور وہاں تو پھر زندگی ایسی کہ موت نہیں ہے جوانی ایسی ہے بڑھاپا نہیں ہے اور سبحان اللہ نہ مکھھی نہ مچھر نہ رات نہ آندھی نہ طوفان نہ گرمی نہ سردی نہ چور نہ ڈاکو نہ بھتہ بتاہور نہ بدماش نہ ڈکیت نہ وہ لوٹنے والے جو دنیا میں یا ہر وقت چکر میں رہتے ہیں وہ تو رہتی رہتے برل اس اللہ کے نیک بندے نے ایک سید زادی کی خدمت کی اور سبحان اللہ اللہ کے محبوب نے زیارت بھی کروائی بشارت بھی سنائی اور درہم کے بدلے دینار بھی عطا فرمائے دنیا بھی بن جاتی ہے نا دنیا میں بھی بڑھ کر ملتا دیکھیں ملا چاندی کے بدلے سونا ملا برل مال کے جو بہت اچھے اچھے استعمال ہیں جیسے علم کی اشاعت کے لیے خرچ کریں اور چونکہ میں دعوت اسلامی والا ہوں تو جامعت المدینہ کی بات کروں گا آ, اسلامی بہنوں کے لیے جامعہ تقریباً ایک سو پچہتر بن چکے ہیں ابھی بہت کم ہے اور بنانے ہیں اسلامی بھائیوں کے جو جامعہ ہیں وہ ایک سو اکیاون ون ففٹی ون بن چکے ہیں مگر ابھی بہت کم ہے ہم نے اور بھی بنا لیکن ظاہر ہے ان سب کے پیچھے وہ مال کار فرما ہے تو ورل اپنے مال سے جو اللہ تعالی نے دیا ہے مسجد بنا دے مدرسہ جامعہ بنا دیا تو یہ صدقہ جاریہ ہے بخار ش... مسلم شریف کے حدیث پاک میں اس کا وہ ذکر ہے نا صدقہ جاریہ مسجد بنائی مدرسہ بنایا علم جس کے مرنے کے بعد لوگوں کو نفع پہنچا نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہی اب یہاں آپ کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی شکایت سناؤ جو امام غزالی نے کیما سعادت میں نکلے کی آپ لکھتے ہیں کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے ارض کی میرے پاس مالے حلال سے دو ہزار دنہم ہیں نفلی حج کرنا چاہتا ہوں فرمایا کیا نیت ہے دیکھیں اللہ والے نیت کی بات کرتے ہیں نا کیا نیت ہے سیر سپاتا کرنا ہے اپنے حج کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے عمروں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے کہ بھئی جو پانچ حج ہو گئے بھائی تو اتنے حج ہو گئے بیس،, بیس عمرے ہو گئے یہ کرنا ہے گھومنا پھرنا ہے ہوا تبدیل کرنی ہے کیا کرنا ہے عرض کی اللہ کی رضا چاہتا ہوں فرمائے اللہ کی رضا چاہتے ہو کسی قرض دار یا یتیم یا تنگ دستیال یا ایالدار بال بچے والا فیملی اس کی بڑی ہے مگر غریب آدمی ہے اس کو دے دو کسی مسلمان کا دل خوش کرنا سو نفلی حج سے افضل ہے اللہ کے ولی نے کیا ہے کسی مسلمان کا دل خوش کرنا انڈرسٹوڈیڈ جائز بات ہی ہو نہ جائز بات میں ان کا دل خوش کریں گے کسی مسلمان کا دل خوش کرنا سو نفلی حج سے افضل ہے اس شخص نے مجھے حج ہی کا شوق ہے اس پر اللہ کے ولی حضرت سیدنا بشر حافی رحمتہ اللہ تعالی نے ناگواری اور نا, نا پسندیدگی کا اظہار فرمایا تو پتہ چلا کہ نفلی حج کرنے سے افضل ہے کہ وہ قرض دارے ہے اس کی مدد کرتے کوئی یتیم ہے اس کی مدد کرتے کسی تنگ دست عیال دار کی مدد کر دی جائے باہر شریعت جلد ایک صفحہ بارہ سو سولہ مسافر خانہ بنانا حج حج نفل سے افضل ہے اور حج نفل صدقہ سے افضل یعنی جبکہ اس کی زیادہ حاجت نہ ہو ورنہ حاجت کے وقت صدقہ حج سے افضل ہے اور الموجم القبیر لتبرانی حدیث نمبر گیارہ ہزار اناسی پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے مزید سنیے ابن ماجہ حدیث نمبر 1411 ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قبا میں ایک نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے حضرت سینا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عاشق مدینہ تھے سچے عاشق رسول تھے ان کے بارے میں حکایتیں اور نصیحتیں کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں روزانہ پیارے اکالی سلا تو السلام کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی ایسے عاشقِ کے رسول تھے مدینے میں سواری نہیں کرتے تھے مدینے میں ننگے پاؤں رہا کرتے تھے اور بہت بڑے عالم ہیں جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے نیکی کی دعوت دی چنانچہ حضرت سینا یخا بن یحجہ مصمودی علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا امام مالک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ربیعہ نے فرمایا میرے نزدیک کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا سو حج کرنے سے افضل ہے اور بھی ارشاد فرمایا اور اس کے بعد آپ نے اپنی جان جانے آفرین کے سپوت کر دنیا سے جاتے جاتے بھی نیکی دعوت دی اور ہمیں تو یہ ہوش نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھا دیں کو قرآن سکھا دیں کو نماز سکھا دیں پوچھ لیں ان سے نماز کا نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے اسکول کا پوچھنا ہے دکان کا پوچھنا ہے بکیا سب پوچھنا ہے یہ بھی تو پوچھو نا بھائی کس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی اسکول کے لیے جگانا ہے نماز کے لیے نہیں جگانا براد صحیح مسلم شریف حدیث نمبر بارہ سو چھپن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج یا میرے ساتھ ایک حج کرنے کے برابر ہے حضرت ام معاقل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بوڑھی بیمار عورت ہوں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرے حج کا بدل ہو جائے سبحان اللہ سنیے فرمایا رمضان میں ایک عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے اور سنیے میرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان شعب الایمان حدیث نمبر 7856 جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کی اگرچہ دن میں سومر تو نظر کرے فرمایا نعم اللہ اکبر وہ یعنی ہاں اللہ تعالی سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پاک ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے جس کو جتنا ثواب چاہے جاتا وہ کسی معاملے میں بھی آزش نہیں تو اگر کوئی اپنی ماں کی طرف اپنے باپ کی طرف محبت بھری رحمت بھری نظر دل میں سو مرتبہ کرے ہزار مرتبہ کرے تو اس کے لیے اللہ چاہے تو ایک ہزار مقبول حج کا ثواب ہے تو نیت کر لیں بھائی روزانہ ماں یا باپ کو محبت سے دیکھنے کی اچھا جو کے کی طلبہ جب, جب جب جائیں جب دیکھ لیا کریں اب جن کے ماں باپ فوت ہو گئے وہ کیا کریں سبحان اللہ کنزول حدیث نمبر پینتالیس ہزار پانچ سو چھتیس جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے والدین مینس ماں اور باپ والدہ والد دونوں دونوں کی یا ایک کی جو فوت ہو گیا اس کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر فواب پائے گا سبحان اللہ اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں دار قطنیہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستاسی جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے ان کی یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے اور اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید دس حج کا ثواب ملے تو ماں باپ کی کیا بات وہ زندہ ہیں تو ان کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھیں حج کا ثواب جب جب دیکھیں جتنے بار دیکھیں اور یہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبر پر حاضری دیں تو بھی مقبول حج کا ثواب مرنے کے بعد بھی ماں باپ سے بندہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا اور ڈسکنیکٹ ہونا بھی نہیں چاہیے اثال ثواب کرنا چاہیے ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ کرنا چاہیے ان کے لیے مسجد جامعہ کوئی مدرسہ اور دینی کتابیں تقسیم کرتے اور کوئی خیر کے کام کرے ان کی طرف سے حج کرے قربانی کرے اور اگر ماں باپ کی طرف سے حج کرے تو سبحان اللہ فرمایا گیا کہ ان کو تو ثواب ملے گا اس کو مزید دس حج کا سواب ملے گا مرحبا اب حج بدل کی تفصیلات جو ہیں رفیق الحرمین سے آپ ملاحظہ فرما مزید سنیے حج کا ثواب کمانے کا نسخہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجمع تو حج المساکین جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے مرحبا فیض القدیر سے اس حدیث کی اب شرح سنی جو شخص حج کے لیے جانے سے آج ہو اس کا جمعہ کے دن مسجد کے طرف جانا اس کے لیے حج کی مانند ہے اور دوسری ڈیوائٹ میں ہے کہ جمعوں کی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج میرے اکالی سلاح تو اسلام نے ارشاد فرمایا دیکھیں حج کا ثواب کمانا کتنا آسان ہے جو حج فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا یاد رکھیے حاجی سب نہیں بن جائیں گے بھائی ہم نہیں وہ تو حج فرض ہے وہ کرنا ہے یہ حج کا ثواب کمانے کا موقع میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ, یہ موقع ہے حج کا ثواب مل سکتا ہے یہیں گھر بیٹھے گھر بیٹھے ماں کو محبت سے دے کے کیا خرچہ آ گئی باپ کو محبت سے دیکھے کیا خرچہ ہے اور قبرستان حاضری دینے میں کیا, کیا مشقت ہے دس حج کا ثواب ملے اگر حج کرے تو تو اور بھی سواوی ثواب ہے اچھا میرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن القبرہ للبیہقی حدیث نمبر 5950 بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن ایک حج ایک عمرہ موجود ہے لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے تو جمعے کی نماز میں آئے ٹھہر جائیں مسجد میں یار آج آ گئے اللہ کے کرم سے مسجد میں تو مسجد میں دل لگائیں بھائی مسلمان ہیں ہم مسلمان تو مسجد میں خوش رہتا ہے اور سبحان اللہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مسجد سے محبت کرنا اللہ کا پیارا بناتا ہے خلاصہ عرض کیا تو جمعہ پڑھے تو اور جو اورد و وظائف ہیں وہ پڑھیں تلاوت وغیرہ کریں عصر کی نماز پڑھ کے چلے جائیں تو حج کا بھی ثواب ساتھ میں عمرے کا بھی ثواب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضر العلوم میں لکھتے ہیں نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے اگر نماز مغرب تک ٹہرے تو افضل ہے کہا جاتا ہے جس نے جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں ٹھہر کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے اور جس نے وہی رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے اور سبحان اللہ جو احتکاف کرے اس کے لیے روزانہ حج کا ثواب ہے یہ بھی شعب الایمان میں ہے اور حج کے ثواب کا اور عمرے کا ثواب کا آپ کو آسان نسخہ بتاؤں سنوں نے ترمی حدیث نمبر پانچ سو چھیاسی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہا تلاوت کی دروشی پڑھی کلمہ طیبہ پڑھتا رہا وغیرہ دینی کتاب کا مطالعہ کرتا یہ سب ذکر اللہ کی قسمیں جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا اس کا اندازہ تقریباً بیس منٹ بتایا گیا نا طلوع آفتاب کے بیس منٹ کے بعد پھر دو رقبے پڑھیں تو اس کے لیے پورے حج عمرے کا ثواب ملے گا روز حج عمرے کا ثواب کمائے گا روز کوئی خرچہ نہیں نہ جہاز میں بیٹھنا ہے نہ بس میں بیٹھنا ہے نہ ٹرک میں بیٹھنا رہے کہیں نہیں سوہان اللہ تو جن جن پر حج فرض ہیں انہیں تو ادا کرنا ہی کرنا ہے کہ وہ جی اب تو بہت مصروفیت ہے کاروباری مصروفیت بہت ہے جی بس کیا کروں میں نکلا نہیں جاتا تو اللہ کے بندے ڈر خوف خدا پیدا کر جامع ترمیزی میں ہے میرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاریخ کے حج کے بارے میں فرمایا کہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نفرانی ہو کر حج فرض ہو گیا حج نہیں کرتا وہ تو, تو کیسی وعید ہے کہ برے خاتمے کا خوف ہے تو حج فرض ہو گیا تو وہ بالکل وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے اور اب وہ استطاحت نہیں ہے نفلی حج کرے تو وہ اس کی میں نے ارض کیا کہ یتیم کی کسی عیالدار کی تنگ دست کی مدد کر دے یہ اس کے لیے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے گا سو نفلی حج سے بہتر ہے یہ افضل ہے یہ پھر میں نے آپ کو ارض کیا حج کا ثواب کمانے کا کہ کسی کی دینی الجھن دون کرنا سو حج سے افضل اور ماں یا باپ کی زیارت مقبول حج کا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے انتقال کر کے تو قبر پر حاضری دیں مقبول حج کا ثواب اسی طرح جمعہ کی نماز میں حاضری حج کا ثواب جمعہ کے لیے جلدی نکلنا حج کا ثواب اور نمازِ اشراق ادا کرنا فجر باجماعت پڑے اور پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج ہو بیس منٹ اس میں گزر جائیں صرف دو نفل پڑے تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی سعادت بار بار نصیب فرمائے اور یہ جو حج کا ثواب کمانے کے مواقع ہیں اللہ ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے یا خدا حج مدنی ماحول کی برکتیں پانے کے لیے اور ایسے پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے آپ کو اجتماع میں شرکت کی دعوت دوں گا ہر جمعرات کو مغرب کے بعد یہاں اجتماع ہوتا ہے سردار آباد میں آٹھ مقامات پر اجتماع ہوتے ہیں جو آپ کے قریب وہیں شرکت کر اور خدا نخواستہ کوئی ایسی مجبوری ہے یا بیماری ہے کہ گھر سے نہیں نکل سکتے تو گھر پر بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی ترکیب ہو سکتی ہے مدنی چینل میں شامل ہو جائیں اجتماع میں الحمد اور مدنی چینل تو ضرور گھر پہ چلانا چاہیے اپنی تربیت کے لیے اولاد کی تربیت کے لیے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے مدنی چینل تو ایسا ہے گھر بیٹھے قرآن سنیں حدیث سنیں ان کی شروحات و تفاصر سنیں نعتیں سنیں دینی مسائل سیکھیں اور کیا چاہیے مدنی مذاکرہ دیکھیں سبحان اللہ اللہ میں نصیب فرمائے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں اس میں جذبہ ملتا ہے جذبہ ملے گا تو انشاءاللہ بقیہ بکیہ بھی کام آسان ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دیں آمین باہر نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم